مصنف رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو ابتدا نے اس لیے نہیں لایا کہ درجمت الباغ کو ثابت کرے جیسا کہ قاعدہ ہر بار میں ہے ہر مصنف کا ہے بلکہ یہ حدیث تئم یہ جگہ ابتدائی کتاب میں ذکر کی گئی ہے اس سے متلبے کرنا منظور ہے ہر اس شخص کو جو کہ بخاری کو پڑھے پڑھائے جو لکھے نقل کرے شائع کرے ہر ایک کو حتہ کے اپنے آپ کو بھی مسلم متلبے کرتے ہیں کہ تمہاری نیتیں کی ہونی چاہیے کتاب کا پڑھنا ہو پڑھانا ہو مطالعہ ہو لکھنا ہو لکھانا ہو املا کرانا ہو سب کے اندر نیت درست کرو کیونکہ کوئی عمل اللہ تعالی کے یہاں بلا نیت صحیحہ کے مقبول نہیں ہے اگر تم نے نیت صحیحہ نہیں کیا تو اگرچہ تم اعلی سے اعلی حمل کرو فائدہ مند نہ ہوگا اگر تم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہو نیت یہ ہے کہ لوگ مجھ کو نمازی سمجھیں لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اپنی شہرت کے واسطے تم نماز پڑھ رہے ہو خانہ کعبہ بہ تو یہ نماز <coughs> مقبول نہیں موقع نہیں حالانکہ سب سے آدھا درجہ آمر کا یہاں پر مس تو اس واقعات سے متنوع کرنا چاہتا ہے کہ ہر ایک کو کتاب کا قاری ہو یا مطالعہ کرنے والا ہو پڑھنے والا ہو ہر ایک کو اپنی نیت کو دور کرنا چاہیے جہاں احمد ایسا جنیات وہی نواں رکھ رہی نانوا یہ ترجیح دی گئی ہے مگر اس ترجیح پر چبہ واقع اڑتا ہے کہ اگر مصنف کا یہی مقصد ہے چند ہر ایک کو متنکر کرنے کے واسطے یہ حدیث ذکر کرنی ہے تو تجمت الباغ کے مناقض کرنے سے تھا. وہ یہ کہتا تین نمبر اور جب اس حجیب سے فارغ ہوتاں تب یہ کہتا بابو بابل کئی سکان بد اللہ رسول اللہ حسن مصنف مناقض کرنے کے بعد یہ روایت سے کیس سے یہ جواب اس کے مناسب نہیں مارے حقیقی جواب اس کے لیے یہی ہے کہ مصنف اس حریف سے نوازی رفیع کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہی جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آئی اس کے مبزہ کو اس حدیث نے بتلایا اس حدیث نے کہا ان لمن احماد بنیاد احمدولہ بنیا سے جس طرح سے ایک چیز مرکب کے اجزا اگر کوئی گوشت اہلا درجے کا ہے تو وہ تو دعا کرنے کو کہتا ہے کہ سڑک کے بعد میں کریں درمیان میں فرق جانا مرکب چیز کے اندر جو جس ایسا ہو کہ اس کے اوپر مزار ہو اس کو ان الفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے. ہر چیز کے لیے شبا ہوتی ہے اور روح ہوتی ہے شبا جسمانی حالت انسان کے لیے جسم ہے جو کہ گوشت سے گوتھ سے ہڈی سے یہ بنایا گیا اور ایک جد ہے جس کو روک کرتے ہیں وہ مدار کمال ہے اگر یہ کہا جائے تین نمبر انسانوں کی رو ہے تو صحیح ہوگا جس کے اوپر شبق جو ہے اس پر مدار کمال کا نہیں اگر کوئی شخص نہایت زیادہ تنا بند ہو خری ہو صحیح جسم والا ہے مگر روح اس کی خبیص ہے تو اس شخص کو خبیص شمال کیا جائے گا تب چلا ابھی ڈی ابو ڈہ خاندان کا نہایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے بنی حاشم میں سے ہے چچا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی حالت ایسی آ ہے کہ اس کا لقب ابو راہب رکھا گیا کہ اس کا چہرہ اس کا بدن اس طرح سے چمکتا تھا جیسے کہ آپ کے شعبے چمکتے ہیں مگر کے اندر جو روح ہے وہ نہایت نہیں شروع ہے جناب امر کو کبر رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے چٹائن تو یہ آیت نازل ہوئی تب بچے گا ابھی راجی ہے تب یہ شبہ یعنی جسم اس کا یہ معتبر نہیں ہے روح اس کی خبیف تھی اس واسطے کہا گیا تھا جناب سور اللہ سن لگاؤ والے وہ سمبند اور تمام سرداروں کو بلایا اور سب کو اللہ تعالی کے طرف متوجہ کیا اس کے عذاب سے ڈرایا تو ابواد کہتا ہے لہٰذا جمع کیا نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قسم کی الفاظ ہیں اس کی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ہزاروں ترقی تھی کہ آپ اخیر شب میں اٹھ کر کے جا کر مسجد حرام میں ملا پھر پڑتے تھے تو وہ آپ کے سو جانے کے بعد آپ کے دروازے پر راستے پر کانٹے کے جا کر کے راج کی چیتا کہ آپ کو تکلیف ہو. اس قدر خبیر خبیب روح دونوں کی نیا ملی تھی دیکھیے شبح کا جسم کا بدن کا اعتبار نہیں روح کا اعتبار ہے حضرت بدان رضی اللہ عنہ غلام تھے حدشی تھے سیاہ رنگ ہے کسی قسم کا ان میں کمال نہیں ہے بکری چلانا یا اونٹوں کو چڑانا جانتے تھے اور کوئی کمال نہیں رکھتی مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاس فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گاسر ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک شخص کے چلنے کی آہت سنی دریافت کیا معلوم ہوا کہ رضی اللہ میرے آگے آگے چلن جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمے سے بپ تھا نہ ہدل کدانی امانی سرنا ملتا ہار میں نے تم کو دیکھا جن جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو کیا بات کون سا حمد تم کرتے ہو جس کی وجہ سے میں یہ فضیلت نصیب ہوئی حادثت کے بعد رضیت ہم سماتے ہیں کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں میرے میری عادت ہے کہ جب میں رضو کرتا ہوں تو رضوع کے بعد دو رکعت پریت رضوع کر کرتا ہوں وہاں حضرت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ فضیلت یہ نصیحت حاصل ہے تو دیکھیے اعتبار سبق کا جسم کا نہیں اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں پر روح کا روح یہ اگر کی ہے خدا کا خوف ہے تفواہ ہے اللہ سے تعلق ہے اخلاق ہے تو اعلیٰ دلے کا شمار کیا جائے گا جیسی کا ساری ہو ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ مک... مکہ میں مکے مردمہ میں تھا نا طرح بارش نہیں ہوئی آخرکار ادا تمام او کودات اور زوہات سب کے سب نماز اس چکا کے آج سے نکلے تین روز چیک نکلتے گا نماز چیک اس چاہ پر مگر بارش نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک روز آج کو گیا میں نے دیکھا کہ ایک غلام سیاہ رنگ کا لولا لنگڑا غلام جنگل میں نکل کر کے جو آ ہے بارش وہ دعا کر کے فارغ ہوا تھا کہ بارش شروع ہوئی وہ بزرگ نے کہا کہ دیکھوں یہ کون شخص ہے اس کے پیچھے پیچھے رات کا وقت تھا پیچھے پیچھے چلائے ایک مکان میں وہ داخل ہوا اس مکان کو انہوں نے پہچان لیا صبح کو آیا دیکھیں یہ کون شخص ہے تو معلوم ہوا کہ وہ نخواج مکان ہے خاص اس زمانے میں تاجر کو کہا جاتا تھا اس نے کہا کہ پوچھا شاہر مکان سے کہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں تو مجھ کو گداموں کو دکھلا وہ لا ہے اپنے تمام غلاموں کو پیش کیا مگر وہ شخص نہیں پھر کہا کہ اور کوئی واقعی لے گیا پھر اس نے کہا کہ ایک بہت ناکارا گدام ہے لگا ہے رولا ہے کسی کام کا نہیں ہے وہ باقی لے گیا اس کو دکھلانے سے کیا فائدہ تم کو نہ خریدو گے نہ سمجھو گے انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے دکھلاؤ وہ جو آ رہا تھا وہی شخص تھا جس نے رات کو جواب مانگی تھی اور قبول کیا. اس کو انہوں نے خرید لیا اور آزاد کر لیا تو خدا اند کریم ان کے دارگاہ میں قبولیت جسم کے اوپر شبق کے اوپر نہیں ہے ارواح کے اوپر روحانیت کیسی ہے اسی پر اسی کو بتانا چاہتی ہوں ان امن احمد کی مل جتنے بھی ہوں ان کا یہ کلاس بار, بار میں حقیقت بھی کے نزدیک نیت کے اوپر ہے صورت عمل پر حرکات اسمانیہ پر مزار نہیں یہ تبدیل کرنا چاہتی ہے یہ حقیقت عمل بچاؤ سال آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی تل کے عمل ہوں مگر نیتوں کے اندر اختلاف ہو دیہی جانے کے واسطے چور بھی نکلتا ہے ڈاکو بھی نکلتا ہے کیلبن بھی نکلتا ہے مستقی پروزگار بھی نکلتا ہے اپنے گھر سے نکل کر کے اسٹیشن پر جاتے ہیں وہاں جا کر دیری کا ٹکٹ دیتے ہیں مگر ایک شخص کا ارادہ ہے کہ جا کر دہلی میں جیب کاٹے گا دوسرے کا ارادہ ہے کہ جا کر وہاں کیجادت کرے گا تیسرے کا ارادہ ہے کہ وہاں جا کر ہند طرف کرے گا چوتھے کا ارادہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر کے اللہ کا نام سیکھے گا ہمر سب کا بجا ہی لوگ ہے گھر سے سب نکلتے ہیں اسٹیشن پر جاتے ہیں ریل پر ٹکٹ لے کر کے سوار ہوتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں. مگر کیا معاملہ اللہ کالا کے یہاں سب کے ساتھ ایک ہو جو چوری کرنے کے واسطے نکلا ہے خود کو فجور کے واسطے نکلا ہے دیہی میں تماشا دیکھنے کے واسطے نکلا ہے وہ اور وہ شخص کی نیت طلب رہی کی لقاء فارحیم کی اللہ کا نام لینے کی کرتا ہے فضا عمل سب کا ایک ہے مگر خدا کے یہاں پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کی نیت کے اوپر کیا جائے گا جو شخص اور کے حاصل کرنے کے لیے خدا کے راضی کرنے کے لیے نکلا ہے اس کے برابر ٹھوڑ گٹکٹا نہیں ہو سکتا حالانکہ صورت عمل ایک ہے کسی کو مسلم سے کرنا ہے جنادر سنگا سنگن دان والے کو تلسی کو فرمایا ہی نمک ہمارے بنیاد اعتبار حملوں کا ظاہر پر نہیں ہے حرکات کے ظاہرہ پر نہیں ہے بلکہ اعتبار ہے نیت کے اوپر منشا حملوں کی بڑے اور چھوٹے ہونے کا مقبول اور محدود ہونے کا قابل اعتماد اور غیر, غیر قابل جماعت ہونے کا منشا موضا نیت اگر نیت صحیح ہے تب تو اس کے ثمرات اللہ آدھا دردے کے متحد ہوں گے اور اگر نیت صحیح نہیں ہے اگرچہ تم بڑے سے بڑے کام کرو تم جہاد کرتے ہو تم دشمنوں سے کفار کے ساتھ میں پتال کرتے ہو تم خون سے نہا لیتے ہو تم خود شہید ہو جاتے ہو مگر تمہاری نیت تھی لوگوں کو دکھلانے کی اپنی شہرت کی اپنے نام تھی تو یہ چیزیں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے تین فریق لائے جائیں گے ایک فریق ہوگا پور راہ کا ان لوگوں کا کہ جو عموم کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور قیاد کرتے ہیں قرآن کو حفظ کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا وہ کہیں گے کہ بارگاہ ودا ہو میں نے قرآن کو پڑھا پڑھایا جا کلاس سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو تم نے اپنی شہرت کے واسطے دنیا کے واسطے تم نے پڑھا اور پڑھایا تھا تم کو دنیا میں وہ حاصل ہو گیا آج تمہارے لیے میرے یہاں کچھ نہیں ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو آؤں دھا کر کے جو رکھنے والے سخی کو بڑھایا جائے گا تم کو ہم نے اس قدر مال دیا تھا تم نے اس مال کے اندر کیا ہمارا حق ادا کیا وہ کہے گا کہ میں نے فخرا کو مختار کو دیا کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کرتے ہو تم نے اپنی شہرت کے واسطے تاکہ لوگوں نے یہ مشہور ہو کہ بڑا شتیشت اس واسطے مال خرچ کیا نے ہماری حیا کی وجہ سے انسان اپنے حصوب کو یہی طلب کرتا ہے شرماتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہے بھائی اٹل رہے شرماتا ہے اور اپنے مساج کو یہی طلب کرتا ہے شرمایا کر تو جنا سما والے سندم نے فرمایا کیا ہوا منل کی میں اس وجہ سے اس کو شرمیدہ کون ہے فرماتا ہے یہ وقت نہایت ہوں گا اگر تم اس کو چھوڑو گے تو وساؤ کا چھوڑنے سے حیائی خالی ہو جائے گی اور ان بگوت اللہ اکبر وسلم السلام یہ مما ہے کہ ناتئ برسیاں نقولہ کی دولہ الہل تجاه ہم کو کہیں تو کہیں مارشتا جسم سے حیوان اور گیا جو جے چا کر کرتا ہے مبتلا ہوتا ہے بے حیالی کی وجہ سے جناب سونا اللہ علیہ وسلم تو دراتے ہیں کہ یہ وقف صفت حیا بہتر چیز ہے حیا ایمان کی چیز ہے تم کو اس وقت میں اس فلم کو چھوڑنا چاہیے ہاں آپ نے بعض اوقات میں مذمت بھی کی ہے آب یہ گا کہ جنا رسول اللہ سندنا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تہندمین جو شخص شرمیدہ وہ اور جو شخص مشقدے ہے وہ ریل میں سے محروم رکھتا ہے تو اب یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایمان میں سے ہے تو ریل میں جیسی چیز کو یہ کیسے روکے گا لایتان نمل علم سائن و نامل جہاں پر حیاء میں سے ایمان میں سے قرار دیا گیا اور وہاں مانے اور غیر سے قرار دیا گیا جواب اس کا یہ کہ ہر وقت کے لیے جی محل ہوتا ہے اگر اپنے محل پر وہ وش استعمال کیا جائے جب وہ ہسن آئے اور اگر اپنے محل پر نہ استعمال کیا کہ غیر محل ہی استعمال کیا گیا تو اس کا ضرور ہوتا تو حیا کو اگر فرغیر محل ہی استعمال کیا گیا وہ مانے ہوگا ان سے حضرت ان میں سوری اندام کہا گا ہمارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ان الله لا يستحي من الحق فهلنا هنن روحي رساله اتق وجهن اذا اذا قدامت اجل حاول تكون اهتمام قوتوا وجهه هياني ان اشتراط کو انه اس मौजूद थी उस مجلس में हजरत आयशा रूह अलैहि व सलाम अली अल्लाह का आलम हुम्मा जो फरमाती हैं या उम्मत सुजाए حج فزح تنسا او تحتدم المرأه استرعن تو عورتیں اپنی شاولت کو ظاہر ہونے نہیں دیتی ان کی طبیع بات ہے کہ وہ شاولت کا ظاہر ہونا بہت کبھی سمجھ تو آزوا جو مطالبات جب سنا کہ وہ ان سن فرماتی ہیں کہ ہل ہلن مراٹری گوشن اراہ چلو تو معلوم ہوا عورت کو احترام ہوتا ہے احترام ہونا جبھی ہوگا کہ جب اس کے اندر مادہ شاول کا ہے مادہ شاغت کا جبھی ہوگا کہ جب اس کے اندر منی موجود ہے منی نہیں ہے تو شاوت نہیں ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ انکار کرتی ہے مادہ منبیہ کے موجود ہونے کا جناب رسول اللہ سنڈن لان والے وہ سندن نے فرمایا چاہیے بچی امیل کے سامنا یش بہل و جب اگر عورت کے اندر منی نہ ہوتی تو بچہ ماں کا ماں کے رشتے داروں کا ماموں کا نانے کا کیوں ہوتا ये मुशाबात शरीर इस अम्र की है कि बच्चे के अंदर मादा नानिहाल का भी मौजूद है माँ का भी मौजूद है जब तो मुसाबात बच्चे की माँ के साथ मामू के साथ नाना के साथ होती है तो ये मादगा वही मनी होगा منی کا موجود ہونا سابت ہونا سابت ہوتا ہے اور جب منی موجود ہے تو شاوت بھی ہونی ضروری ہے کیونکہ سواستھ حضرت سوجائم لذیم رام تو آنا ہنہا نے سوال کیا اور, اور ان کو حیا کو در کرنا پڑا لانك الله لا يصحيني من الحق هل لا يامور بجحاء من الحق فهن عن المرء تي رتن اذا تو لها ترك الحياء هيا جاء وسيطه حاج قومي سجامارو جياندا یا حیا تعالشان ان کو مدامت کیا اگر حیا کا غلبہ نہ ہوتا انہیں شرما پر تجھے نہ من الحق حضرات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نعمن نشاء ونشاء مناؤ انسار کی عورتیں نہایت عمدہ عورتیں شرم کی وجہ سے انہوں نے حق کے دریافت کرنے میں کبھی کو چاہیے نہیں کیا تم معلوم ہوا کہ وہ شرم جو کہ حق سے روک دے وہ شرم نہیں ہے بلکہ وہ وصف قبیح کبھی ہے اگر انہیں سوجائے میری اللہ عنہ نے سوال کیا اور حیا کو ترک کیا تو حیا وہ صحیح ہے کہ جس کے اندر حق سے ممانعت نہ ہو اور اگر حق سے ممانعت ہو حیا روکنے والی ہے اس انسان کو حق سے تو وہ حیا نہیں ہے بلکہ جگن ہے کمزوری ہے حیا وہ حق حقیقت حیا ہے کہ جو حق کے خلاف نہ ہو اور اگر حق کے خلاف ہو علم سے جو روکنے والی چیز ہے تم جاہل ہو اور ایک شخص تمہاری رویت میں سے غریبوں میں سے عالم ہے اب تم کو حیا آتی ہے تم چودھری ہو بڑی نواب کے بیٹے ہو اور عالم جو ہے تعلیم کرنے والا وہ ایک غریب کا بچہ ہے تو تم کو ہار آتا ہے کہ جا کر کے اس غریب استاد سے میں ہتھیارے کا بیٹا ہے یا کسی ادرا دندے کے انسان نچھری پکڑنے والے کا بیٹا ہے مگر ہے وہ بڑا حالم داروبند کی صنعت ہے اس کے اوپر فازل ہونے کی وہ پڑا رہا تم نواب زیادے کہتے ہو کہ میں اس کے سامنے کتاب کھول کر کے بیٹھوں بڑی شرم کی بات یہ حیا حقیقت نہیں ہے بلکہ دگن ہے حیا وہ فیر ہے جو کہ مذمت سے حواحت سے روکتا ہو ارتقاب سے روکتا ہو مگر علم کا حاصل کرنا حق چیز ہے فرض ہے ہر ایک انسان کے اوپر اس سے جو روکنے والا ہے وہ وقف کامل نہیں ہے وہ حیا نہیں ہے بلکہ جمنا ہے تو اسی بات سے کتاب العلم میں یہ روایت آئے گی اور اس میں تنگی کی گئی ہے کہ علم کے تحصیل کرنے سے جو چیز بھی روکنے والی ہو جو چیزیں مشہور ہیں روکنے کے اندر حیا اور تکبر تو تکبر تو مضمون ہے ہی اور حیا بھی مضموم ہے تو جہاں جو فرمایا گیا منل الحیا من ایمان جو چیز علم سے حق سے روکنے والی ہے وہ حیا نہیں ہے وہ جبنا ہے بہرحال مصنف کا ترجمہ ثابت ہو گیا کہ الحیا من المان اور ایل سنت کا محدثین کا دول کی وہ ایمان کے اندر شیول کو داخل کرتے ہیں حیا کا داخل ہونا چاہیے یہ سچ تفصیل کیا کہ اس کو کتاب علمان سے کیا تعلق یہ آیت کا ٹکڑا ہے برات میں یہ کہا گیا کہیں کابو وقان سدا تھا رہا تھا مرسی کے پیچال کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے اخیر میں کہا گیا کہ اگر مسیح توبہ کریں اور اقامت سبات اور اچائی زکات کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو خدو سبھی اس سے ظاہر یا معلوم ہوتا ہے کہ مقصد مسنیت کا یہ ہے کہ ایمان میں سے اقامت سادات اور اچارے زکات ہوئی کیونکہ سعین تعلق ایمان ہی کے واسطے ان تابوانی شر کے سراط اور خبلو سبھی رہ اگر صرف سے توبہ کریں اور اقامت سرا اور چائے سکات کریں تب ان کو چھوڑ دینا چاہتے تو معلوم ہوا کہ توبہ کے اندر جو کہ ایمان ہے اس کے اندر احامت سدا چوراتی داخل ہے اس کے لیے یہ روایت کی گئی ابن نحمد رضی اللہ ہونا الا لندان وان محمد الرسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه جناز رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتیں کہ میں اس اپ جب جو وقتیں تو شارت اور رحدانیت کی ندی دیں اور اقامت سرا کی کا اسکاط نہ کریں اس وقت تک میں ان سے اطال کروں گا فیضہ فحب عال کا آسموں میں ہوں وار ہوں وہ حساب ہوں اگر وہ شہادتین کے ساتھ اقامت سلاد اور اچائی زکات ہم لائیں تو اپنے دماغ اور اموال کو محفوظ کر لیں گے میں ان سے پیچھا نہیں کروں گا دلا بحق اسلام ہاں اگر شہادت اور اقامت سلاد وغیرہ کے بعد اگر انہوں نے کوئی تعدی اسلام پر کی کسی مسلمان کو قتل کر دیا کسی مسلمان کا مال چوری کیا کسی کے اوپر کسف لگایا تو اس وقت میں حق اسلام یہ ہے کہ میں کاطل سے پساس لوں میں سارے سے کاقت یج کروں تو ہر شخص کی جو شہادتیں اور موجبات شہادتیں عمل میں جاتا ہے اس کا دم اور مال دونوں محفوظ ہے معصوم ہے ہر حقوق اسلامیہ کی وجہ سے معصوم نہ ہوگا وہ حصہ مہدہ میرا معاملہ عثمت کا اس شہادت کے بعد ظاہر ہے باطن میں اس کے کیا اس کا حساب اللہ چاہا جانتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام اسلامیہ فقط ظاہر پر مبین ہیں اگر کسی شخص نے اقرار شہادتیں اور نماز اور قائم کر لیا تو اب اس کے اوپر احکام اسلامیہ جاری ہوں گے اس کا خون اس کا مار سب محفوظ ہوگا اس کو مقابل اس نے اسلامیہ میں دفن کیا جائے گا خود سے گھزیا نہیں دیا جائے گا تمام وہ آکام جا مسلمانوں کے ہیں تم کہتے ہو کہ ساس نے جو یہ الفاظ کہے ہیں فقط اپنی جان بچانے کے لیے کہے ہیں اس کے قلب میں خف رہے وہ منافق ہے وہ دل میں چلک رکھتا ہے کہ تم اس کو مسلمانوں کے سے معاملات ساتھ کے ساتھ کیوں کرتے اس کو فرمایا حچاب حکم حد اللہ عمور واچنیا کا پوچھنے والا اللہ تعالی ہے ہم تو ظاہر کے اوپر عمل کریں گے اگر اس نے شہادت ہیں اور اسی طرح سے جو لوازی میں شہادتین ہیں اس کو عمل میں لایا تو ہم اس کو ساتھ میں مسلمانوں کا سامح ملا کریں گے سادوان یہ تو ساحلی بات ہے معلوم ہو گیا کہ اقامت سالات اور اچھائی رخاست نجات دلوائے اگر کسی شخص نے اس کے اندر اخلاج کیا احاطے ایکات میں تو ہم اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا نہیں کریں گے تو جو قول تھا کجامیہ کا کہ فقط اقرار بھی شہادتیں کافی ہیں اور اکانت صدارت کی چائے زکوت وغیرہ ضروری نہیں ہے اس کے خلاف ثابت ہوا جو محدثین کا مذہب ہے کہ ایمان کے اندر فقط شہادتیں کافی نہیں ہیں بلکہ کی سداعت اکائے وغیرہ بھی ورنہ اس کے لیے ہر سے جیما اور ہر سے اموات نہیں ہوگا یہی مہت سیم کا اب اس کے بعد ترجمت الب تو سابت ہو گیا اور کتابوں کی ایمان سے اس کا تعلق بھی ثابت ہوا مگر یہاں پر ایک بہن وہ یہ ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان پر مجبور کرنے والے امید تو انتخابات کو ہے لنم آپ پرچار کریں گے لوگوں کو تنا کریں گے ان کے اندر کو ان کے انف کو برباد کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول الرسان اور قامت سدا چوری نہ کریں تو اس کے مالک یہ ہوئی کہ آپ اقرا کرتے ہیں جب کرتے ہیں مسلمان کریں گے کے اوپر حالانکہ ان انکار کرتی ہیں اس کے اوپر قرآن کہتا ہے نا اکنا حسین کب چکی نو گئی ماں انت ہند میں سر کے جبدار کو کہتے ہیں جبدار اجکی اگر آنے میں سوچ کا اورن شاید امید ومن شاہی تھوڑا داری مینا نارا اس قسم کے متعدد آیا تھی جن سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں جبر نہیں ہے لوگوں کو جبر کر کے قطر کر کے مسلمان بنانا اس نہیں ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیل جائے بلکہ اسلام اپنی حقانی اچھے پھیلا اسلام وکراہ سے راج کرتا ہے اور یہ حدیث ہے بت جاتی ہے کیراسی دیں امید چون یہ امید چون اوکاتا یہ بوڈو دونوں میں جمع کرنے کی کیا سوچے جس کی کئی ہیں کی جاتی ایک تو ہےمر تو اوکا الناس الناس میں علیف نام ہے تو ال مشین علیفام سے مراد مشرقین ہے مشقین عرب کے عرب کے مشقین جو صحابانی علवी से वाकिफ थे उनके लिए यही हुक्म है कि उनके जजिया न दिया जाए उनसे यही कहा जाए कि हिम्मत सैफ व हिम्मत इस्लाम मां दूसरे में حا کے جو لوگ کی ہر کتاب ہے کاچر ناجو من سے مساؤ رسو رو ودا یدین دین اور ہت منت یدین ا تم کی کیا گت وَهُمْ تم جس یچہنگ یدین وہ جو لوگ کی غیر سایو کے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ کرو یہاں تک کہ وہ جزیا دیں اگر وہ جزیا دیں تو ان سے تلوار اٹھا لی جائے گی یا اسلام رام یا جزیا لہاں آئے حادی سے معلوم ہوتا ہے کہ فقط بچار کیا جائے گا جزیا نہیں قبول کیا جائے گا تو یہ اسیت کو بھی مخالف معلوم کے یہ کہا جائے گا کہ اناس کے اندر حالف رام حلت کا ہے امیدوان کو کام مجھ سے کی نا مینا حارت ہتھو کو رونا اور جسیا غیر عرب کے راستے ہے تو اس وقت میں اجبار نہ ہوا فقط خیل عرب کے اوپر اجبار اہل خیل چونکہ زبان سے